یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا تمہارا یہ نہیں تھا کہتے ہو اگر یہ بات مرانیا تو میں اس کی مار رکھتا ہوں یہ کتاب فکا حنفی کی قصور کی موت پر ایک کتاب حنفی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کےسور جو ہم متعین کیے گئے ہیں کتاب لے لینا جواب میں میرا ٹائم بڑا kare tabhi dekh boli abhi bula eta bise maulai banana molaya ha ha to kabhi kala banata sakta hai khubriya swagat hai dost ka jabita nahi hai tabhi ramla jabita nahi banata hu main samjho allah ki khubriya hai aapko hath hath le le kar batao allah ka rehmat hai aapko khubriya ہوئے ٹھیک ہے مولانا عبد الرحمان <سؤال> شہین صاحب تو بھائی سدا میں دنیا جان کی کتاب میں ہماری طرح ڈکا میں ہمارا خون دل لکچھ اور یہ scandals کو رنداد کر کے لا لا لا باتیں جی نہیں اور یہ دیکھو جناب جو پہلے بجلی گلی بگار بلی نہ پیسے نظام وہ بنی ہے جن جلے مولا نانے غیر مذہب استعمال کر مونہ فاطمی نے وہ غیر مہذبات بولین کہ کتاب پڑھانا نہیں چاہیے پڑھانا نہیں دیا کولاں اگر اونچے تے صحیح دے جڑا لکھانا رہے تے ان دے پڑھ میں صرف اللہ اکبر صرف اللہ اکبر سنเจ گئے اپ سایہ بابا بابا اگر جسے غلط فہمی ہو گیا تکلیف تم اس کی کرتے ہو تو میرے کہ میں یہ تھا کہ چلو بھائی تم لحاظ سے نہیں جو کسی فن کے اندر مدرسوں میں, میں نہ پڑھایا جاتا یہ فکا حنفی کی کتاب نہ ہو اصول کی کتاب نہ ہو اور اس میں اصول, ہے اصول بھی آنک اصول کو مد نظر رکھ کے ہی فکا ہنفی جو ہے وہ ترکیب کی گئی ہے نے یہ بیان کیا ہے کہنابل جو ہے اصول الفک ہے فقضہ کلام کے اندر جو اصول بیان کیے گئے فقہ کے اصول ہے کلام کے اصول ہیں یہ کس کے اصول ہے حنفی کے اب یہی امام اختلاف ان میں پیدا ہو جائے تو اس وقت کیا کیا جائے گا تصاف ہو جائے ان کو دلیل نہیں بنایا گیا وہ دلیل میں نہیں بیان کیا جا سکتی کیا ہوگا فلاح ما علا تو ان دونوں ایتوں کو چھوڑ کر کہ وہ آپس میں معارضہ رہی ہے ہم ان کو دلیل نہیں بنائے گئے ان کو چھوڑ دیں گے وہ دلیل نہیں ہے کے اصول کی کتاب سے ثابت ہوا اور وہ ایسے بہت فرقی ہے پہلی آج فخر قرآن اور دوسری آئرہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں ایک کہتی ہے کہ پڑھو دوسری کہتی ہے نہ پڑھو جب اس میں ٹکراؤ آپس میں یہ مخالف لہذا لہٰذا یہ دونوں کی دونوں شاخر ہو جائیں گی ساخت زمانہ گر جائیں گی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ان کو قبول اور تسلیم نہیں کیا جائے گا ان کو دلیل نہیں بنایا جائے گا پھر ہم چاہتے ہیں کہ محمد پھر کیا کریں گے قرآن کو چھوڑ کر ہم اس کے بعد جو حدیث دلیل بنتی ہے ہم اس کو دلیل بنائیں گے قرآن کی دلیل نہیں بنائیں گے میں نے پہلے بھی یہی مولانا آپ حنجی ہے اور یہ فکا حی کا حصول ہے کہ قرآن مجید کی جب دو ایسے آپس میں ٹکرا رہی ہوں یہ جو ایسے آپس میں ٹکرا رہی ہے اور مثال بھی ہے اس کی اس میں عید آر قرآن ہو اور فخر کے ایک میں پڑھنے کا حکم رہا ہے دوسری پڑھنے سے منع کر رہی ہے جب یہ ٹکرا رہی ہے تو یہ دلیل نہیں کی سے القرآن دلیل ہے ہی نہیں جب یہ ہی نہیں ہے پھر صحابی کی تفسیر یا بات کسی کی تفسیر قابل قبول ہے ہی نہیں پھر دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ سب سے بہت تفسیر تفصیل وہ ہے جو قرآن خود کرتا ہے قرآن کی تفسیر کیا تھی جب آپ ان کے پاس کوئی یا مور چلاتے ہیں جو ان کے مطالبے کے مطابق نہیں ہوتا تو کہتے بھائی کی ہے جو ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اس کو سنو لال لا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جن پر ابھی تک رحم ہوا نہیں ہے یہ قرآن ہے میں نے کہا رہا کوئی اور تفسیر نہیں کری پاتی کسی اور کی کوئی اخبارہ نہیں کرا قرآن کا کیا پارا ہے کہ یہ آیت حرفی جی اصول کی روشنی میں دلیل نہیں بن سکتی کی روشنی میں اس کا و آگے پیچھے یہ بات ہوتا ہے کہ آراب مکی ہے مکہ میں جو کاغذ قرآن پڑھتے ہوئے آپس میں کہا کرتے تھے لالسنا قرآن قرآن کو نہ سنو انہوں نے تین بات کرتے تھے نہ سنو شور مچاؤ اس میں بھی تین حکم دیے گئے سنو بہن سے تو اور خاموش ہو جو شور مچا رہا اس ہے, ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خاموش ہے تو خاموش اور پھر تیسری بات ہوئے اللہ اللہ ہو ہو ہے ہی یہ مؤمن قوم کے لیے ہدایت اس لیے اس اصول کی روشنی میں جو یہ دلیل ہے ہی, ہی نہیں اس لیے اس کو چمٹنا اور اس پر ہی اپنے سارے زور لگا دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب ہنفی ہے تو اس کو زیادہ نہ چنتے اور آگے ہیں انہوں نے من خانہ امامات پیش کی تھی جیسا کہ نور الماقی پیش کی ہے تو اس کے اندر بھی ہے نا یہ جو حسین بین امارا اور ابو منی خاط کے دو راوی تھے انہوں نے حوالہ دیا میں نے آپ کے سامنے وہ امر علی حال دکھایا کہ وہ دونوں محمد انہوں نے کہا کہ او پاس تھا جس کو امام شعبہ نے فرمایا ہے حنفی نے یہ کہا ہے کہ جناب بہول ہے بہن حق ابرا جو یہی بات ہے جو ثابت نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا ہے اور پھر آگے بیان کرتے ہیں صاحب نے اپنا کور واپس لے لیا تھا بس طرح کے ساتھ سلو کی تھی بابا تن اور ان کی طرف ہلیا اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام کسی کو راجی نامہ تو نہیں کر سکتا تھا اس کو کہنے کے بعد پھر اپنی بات کو واپس نہیں لے سکتا تھا انہوں نے واپس لیا پھر اسے معلوم ہوا ان کہ انداز کی باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں صحیح ہی نہیں وہ ذرا صحیح بھی نہیں ہے اور وہ ایب کی بات کیا باقی لوگوں کی بات وہ بھی اس کی تردید میں نے پیش کی تھی تحریر و تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ حضرت اللہ نے ایک ایک بات کا جواب بات تکمیل <سؤال> کے اللہ تک مل کے حوالے سے نور ال کوئی میں پڑھائی جاتی ہے تو پڑھنے والوں پہ لانا پہلان اب دیکھیں بالفرض بالفذی ہو جاتی ہے کوئی بہت بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن حدیث کی کتابوں کو بھی کوئی اس طرح نہیں ان محتسین کو مانا جاتا کہ وہ ماشاء اللہ کوئی نبی ہے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی حتیٰ کہ امام بخاری کی صحیح کے اندر بھی بڑے سے بڑا عالم ہو اس سے کوئی غلطی ہو جائے یہ ہو سکتی. اس سے بھی غلطی ہوئی ہے ہم غلط بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس پر ان کا یہ آج مطالبہ کرنا کہ ان پہ یہ کہنا درست نہیں ہے اب کوئی محدثین فکہ دوسرے جتنے ہیں مفسرین اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ معصوم تو نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے معصوم تو صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے کسی عالم سے تو اس پر کا مطابق کرنا نہیں ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی بات آ رہی ہے صلی اللہ کی بات آ رہی ہے بات سنت سے ہی آ رہی ہے جب یہ سب کچھ ہم سنا رہے ہیں تو اس کے مقابل ایک اپنے عالم کی بات اگر غلط ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں پھر میں نے خالد کا بھی جواب دیا ابھی تک جواب نہیں آیا کوئی کہا جو میں نے جو اصل محمد ابن سا کی حدیث پر جو میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کی متن کو بھی رکھو اس کے مطابق اس کو بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتے کوئی بھی جی اس پر میں نے عبداللہ شان بتایا بالکل صحیح سند سے امام احمد نے فرمایا کہ اس پر اجماع ہے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کافر شور مچاتے تھے ان کے جائیں یہ آیت ناظر ہوئی جو کافر شور مچاتے تھے ان کے جائیں یہ آیت نازر ہوئی ان کو کہا جا رہا ہے شور مچا مچا کر کے چپ رہو ٹھیک ہے یہی شان نزول باسنت صحیح یہی شان نزول جس طرح میں صبر کر رہا ہوں یہی شان نزول باسنت صحیح مجھے سب دکھا دے اور ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر باسنت صحیح یہ شان نزول موجود نہیں ہے تو مولوی صاحب کا اپنا اکلیس مانا جا سکتا نہیں اس کے ساتھ میں چونکہ یہ دیکھیں انہوں نے کو کے لئے وہ بات کہی حالانکہ بہت سارے گنے ہیں سفا ایک سو ساٹھ پہ فلاں نے بھی کی فلاں نے بھی کیا فلاں نے بھی کیا یہ کتنے مت کریب بارہ تیرہ کے قریب ہیں یہ جو امام پیشی نے گنے ہیں لیکن ان تمام کو نہیں ہے اس کے علا اور کئی جو روایت کرنے والے نام نہیں میںابی ریسل روایت ہوتی ہے اس کو مرسل تا جاتا ہے اور چاروں اما کا اتفاق ہے اس کے سہی ہونے پر اس کے سہی ہونے پر چاروں کا احتفام میں اپنا ان کا اصل اور مانا جا سکتا نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ردایت جو میں نے پیش کی تھی اس میں جو لاپ ہے اس کے لیے یہ میرے پاس ہے بہتی اس کا صفحہ ہے ڈبے اس میں امام شاپی کی بات امام بہ کی نکل کرتے ہو کہتے ہو تو کے لیے یوں چل چل کر دوڑ کر چل کر آنا یہ دوستوں لات کمانا کیا ہے وہ جو رکو انہوں نے کیا رکو کر کے چلتے چلتے دے رسول پاک نے جو لا میرے پاس تلسی اس میں حافظ لا تعود مانا اس کا کیا ہے صفحہ یہ سفر دو سو پچاسی ہے جلد ایک. روکا ایک دیر کیا آئندہ دیر نہ کیا جلدی پہنچا کر اور آگے ہے بہت اچھی بات ہے یہ مولانا صاحب نے ہو سکتی ہے میں یاد کروں گا مولانا ان کا یہ اصول کیا صحیح ہے یا غلط ہے کیا یہ اصول غلط ہے انفی کا صرف اس کی اپنی ملتی ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اب یہ ہاتھوں سے جاتی ہے یہ تک اب یہ جان چھٹوانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں اس کی غلطی میرے جان چھوٹ جائے گی نہیں مولانا یہ وہ اصول فکر کی کتاب پہ میں نے حوالہ دیا ہے اصول کہ یہ کتاب اصول فکا کی ہے اور انہوں نے پتا کے اصول باندھے بنائے یہ اصول بتایا ہے بنایا ہے کہ دو عیدے جب آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ ساکت ہو جاتی ہے اور انہوں نے بھی ساتھ لے کے دو ایسے پیش کی اور بیان کیا کہ یہ دونوں کیا ہے ساکت ہو گئی ہیں یہ اس کی غلطی نہیں ہے یہ اس کا وہ اصول ہے جو پوری فتا کا دار و مدار انہیں ساری چیزوں پر ہے آپ جمع کہہ کہ کر آپ کی جان نہیں سنوا رہے مراب اور آپ اس کو استعمال بنا ہی نہیں سکتے آپ نے عبداللہ علیہ مسود ردی اللہ عنہ کا غور پیش کیا میں نے قرآن کا انداز اور اسروف کیا پہلی بات یہ ہے کہ پیش کیا جیسے تین رات آگے دیکھ لے کہ یہ خود بتب یہ بارے میں اس کا یہی معنی ہے کہ یہ نماز کے لیے ہے پھر جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو دوسرے بولتے رہے شور مچاتے رہے پھر وہ تو منع نہیں ہوں گے نا کہ اگر یہ صرف نماز کے بارے میں ہے باقی بولیں شور مچائیں قرآن پڑھا جا رہا ہو جو کچھ بھی ہوتا رہے جو کچھ وردی کرتے رہو اس کو یہ منع نہیں کرتی کیونکہ یہ کو نماز کے بارے میں حالانکہ ایزا عروم کے لیے ہوتا ہے ہوتے ہوئے پھر بھی امام کے پیچھے مفت فاطیہ پڑھنے کا حکم اشار نہ فرمائے آپ نے حکمرشاد فرمایا کے ساتھ ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کا نام دے کر متو کے بارے میں فرمایا یا تو مورنا یہ نہیں کہ یہ فکا حنبی کا اصول غلط ہے اور میں یہ اس وقت تک بات نہیں مانوں گا جب تک ورنا اپنے دستخط کے ساتھ مجھے لکھ کر نہیں دیں گے کہ یہ فکا حنبی کا یہ اصول غلط ہے جب تک یہ نہیں کریں گے نور ال کی کہانی ہے یہ اصول غلط ہے ہمیں اس کو نہیں مانتا پھر آگے بات چلے گی اور اس لحاظ سے یہ ہو سکتا قرآن کی روشنی میں کہ یہ نماز کے بارے میں اور یہ اصول ہے کہ دلیل نہیں بن جاتی بن سکتی جب جب یہ اعتماد موجود ہے کہ یہ خطبے کے بارے, میں, یا عام قرآن کے بارے میں یا نماز کے بارے میں جب یہ اعتمادات موجود ہیں تو برطانہ کسی سارا غصہ انہیں امام صحت پر آ کر نکالا ہے تو اس کا سارا دار و مدار ادھر آ کر پڑا ہے جو جو مختلف راجی ہے وہ ادھر ادارے پہلے کیے مختلف سندیش ہے اس سے پہلے پیدا ہے لمب یو سو یہ میں نے حوالہ دیا تھا بیان نہیں ہے امام رحمۃ اللہ سے یہ تو بات آئی ہے اصول کی روشنی میں جیسے انہوں نے جناب کہا ہے بارے میں اور یہ جناب کتابوں میں جو ہے امام ابن حبان کی قبول نہیں ہوتی اور خبر دو میں اخبار نقل کر رہا ہوں امیر المین محمد علی خاط کے بارے میں مبتلا بار یہ یہ کہ کرنے والا چاہتا ہے بہت ہو گیا یہ امام کون ہے ابراہیم اور یہی طرح نہیں کہ, کے کے کہ تمام تاریخ میں اس اللہ کی ہے جس اللہ نے اس سے مسلمانوں کو راحت پہنچائی ہے لیکن میرے بھائیوں ہم ایک سب کی عظمت سے قائل ہیں میں یہ تنقید کے طور پر نہیں بادشاہ یہ ان عیمہ نے ان کتابوں میں جس طرح انہوں نے ہمارے نے اس کو تسلیم کیا ہے تو میں بھی مجبوراً یہ باتیں بیان نہ کرتا من کی کرم اس کے اندر یہ موجود ہے جو نے پیش کی اسی کے اندر بھی یہ موجود ہے اور اس طرح کی جگہ نہ مرنا کو دیکھ دیتی تھی کہ جسے ہنس ہس ہنسے یہ علماء رام جی کو بڑا افسوس مجھے وہ سن کر بھی ہوا ہے اور اس سے کہیں جانا مجھے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے آپ طور پر جب میں نے جو روایت پیش کی ہے صحیح سرحد کے ساتھ اسی بار حوالہ دے رہے ہیں نے اپنے دل کی دھاس نکال اب دیکھیں جو میں نے سنع سے وہاں پر ابو حنیفا ہم سب نے امام ابو حنیفا کے ساتھ جو سند ہے سند میں شعبہ بھی موجود سفیان بھی موجود سمجھو صرف امام ابو امیر یہ امام چوبا کو اور امام صاحب سے دیکھو پڑی یا پھر مار رہا ہوں بار بار, بار بار بار بار پڑھ رہا ہوں کانوں کا علاج کرو اور اس کا بھی تمہیں دیکھو سوا ایک سو ساٹھ ایک Sofianic...